اور جو کافر ہوئے ان کے کام اسی ہیں جیسی دھوپ میں چمکتا ریتہ کسی جنگل میں کے پیاسا اسے پان سمجھے یہاں تک جب اس کے پاس آیا تو اسے کچھ نہ پایا اور اللہ کو اپنے قرب پایا تو اس نے اس کا حساب پورا بھر دیا اور اللہ جلد حساب کر لیتا ہے